اوز باللہ السّمّۃ برآۃ من الشیطان الرجیم براءت من اللہ و رسلی براعت ہے بیداری ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اد اللہ ان لوگوں کی طرف آہت جن سے تم نے وعدہ کیا ہے معاہدہ کیا ہے من المشرقین مشرقوں میں سے بسم اللہ اس لیے نہیں آئی کہ اللہ نے نادل نہیں کی باقی ساری صورتوں کے شروع میں لا نظر کیا یہاں نظر نہیں فسیحو پس فصتم چلو پھرو فل ارضی زمین میں 14 شهر 4 مہینے وعلمو اور تم جان رکھو جا انکم بے شک تم غیر معجز اللہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں وان اللہ اور یقینا اللہ تعالی مخزل کافرین کافروں کو رسوا کرنے والا ہے واذان من اللہ و اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن ان اللہ بری امین المشرکین کے بے شک اللہ تعالی بری ہے مشرقوں سے ورسولہ اور اس کا رسول بھی تم, پس تم توبہ کر لو فہ و خیر اللہ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے و ان اگر تم منہ موڑ دو عجز کرنے والے نہیں ہونا کا فرور اور خوشخبری دے دیجیے مگر وہ لوگ آحت تم میر مشرقین جن مشرقوں سے تم نے معاہدہ کیا ہے تمین لمین کسو کم شی آ پھر انہوں نے نہیں بد عہدی کی یا عہد میں کچھ کمی کی کچھ بھی تمہارے ساتھ ولم یو علیکم اور نہ تمہارے خلاف کسی مدد کی ہے احادن کسی ایک کی فعتمو تو پورا کرو ال ان کی طرف عہدہ ان کا عہد الا مدتهم ان کی مدت تک ان اللہ یقین اللہ تعالی حب المطقین محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے فعد صلاخل اشہر الحرومو جب گزر جائیں یہ چار حرمت والے مہینے فخت تو قتل کرو مشرکوں کو حف وجتموہم جہاں پر تم ان کو پاؤ وہ ان کو پکڑو سروح و شروحم اور ان کو گھیرو وقعدو عید الحم مرصد اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھات کی جگہ ف ان تابو پس اگر وہ توبہ کریں وہلاتا اور نماز قائم کریں وہ آتا وکاتا اور زکات ادا کریں فخل بخش نہایت رحم والا ہے انہد میرمشرکین استجارہ کا اور اگر مشرقوں میں سے کوئی ایک تجھ سے پناہ طلب کرے اجر ہو تو اس کو پناہ دے دے حتہ یسما کلام حتا کہ وہ اللہ کی کلام سنیں ثم ابلغ ہو پھر اس کو پہنچا دے مأمانہ ما ہو اس کے امن کی جگہ پر ذالکہ یہ بی انہم ل... اس وجہ سے کہ بے شک وہ قوم لا یعلمون ایسے قوم ایسی لوگ ہیں جو نہیں جانتے کیفہ یکون علی مشرقین آہدن کیسے ہو سکتا ہے مشرقوں کے لیے آہد عند اللہ اللہ کے ہاں وعند رسول ہی اور اس کے رسول کے ہاں عہد کیا ہے الحرامی مسجد حرام کے پاس تو جب تک وہ تمہارے لیے سیدھے رہے تو ان کے لیے تم سیدھے رہو یا پوری طرح قائم رہو انہ یقین اللہ تعالیٰ يحب محبت کرتا ہے مستقی لوگوں سے کيفا كاسوا ان يدهرو عليكم اگر وہ تم پر غالب آ جائیں لا يرقبوا فيكم نہیں وہ لحاظ رکھتے تمہارے بارے میں الا رشتہ داری کا ولا زمتا اور نہ ہی کسی عہد کا وہ تم کو راضی کرتے ہیں بی افواہم اپنے منہوں سے وتعب قلوبهم اور ان کے دل انکار کرتے ہیں واكثرهم اور ان میں سے اکثر فاسقون فاسق ہیں اشترو انہوں نے خریدا بھی آیات اللہ ہی اللہ کی آیات کے بدلے فمن ان قلیلہ تھوڑی قیمت کو فسد عن انصبیلی ہی تو انہوں نے روکا اس کے راستے سے انا ہم سا کان یا بلون بے شک برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں لا قبونا نہیں وہ لحاظ رکھتے فی مؤمن کسی مؤمن میں اللن کسی رشتہ داری کا ولادمتن اور نہ ہی کسی عہد کا وہ الائی اور یہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں ف انتابو پس اگر وہ توبہ کریں وہ اقام السولاطا اور نماز قائم کریں وہ آتا وزکتہ اور زکوٰۃ ادا کریں ف اخوان قم فدین تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور نفصر الآیاتی اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں لقومی یا عدم جاننے والی قوم کے لیے تو قطار کرو کفر کے اماموں سے ان لا لَهُمْ بے شک ان کی کوئی قسمیں نہیں ہے لا اللہ تاکہ وہ باز آ جائیں آلات قاترونہ کیا تم نہیں لرتے قومن ایسی قوم سے ناکاتو ایمانہم جنہوں نے توڑا ہے اپنی قسموں کو وہمم بھی اخراج الرسولی اور انہوں نے ارادہ کیا ہے رسول کو نکالنے کا وہم ودعوکم اول مرہ اور انہوں نے یہ ابتدا کی ہے تمہارے ساتھ پہلی بار اتخشونہم کیا تم ان سے لتے ہو فاللہ احق انتخشوہم تو اللہ تعالی زیادہ حقدار ہے کہ تم اسے سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو قاتلوہم ان سے قتال کرو يعذبہم الله عذاب دے گا ان کو اللہ تعالی بی ایدیک متبارے ہاتھوں سے و یخزیہم اور ان کو رسوا کرے گا و ینصرکم علیہم اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا و یشفی صدور قوم مؤمنین اور شفا بخشے گا مؤمن قوم کے سینوں کو وغیرہ قلوبیم اور لے جائے گا ان کے دلوں کے غصے کو علام ی شاہ اور توبہ قبور کرے گا جس کی چاہے ولہ اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے, حکیم خوب حکمت والا ہے ام کیا تم نے یہ گمان کیا ہے یہ حساب لگایا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے ولما یا اللہ جبکہ نہیں جانا اللہ تعالیٰ اللہ دینا ان لوگوں کو جاہدو منکم جنہوں نے جہاد کیا سے ولم اور نہیں انہوں نے پکڑا من دون اللہ, رسولی اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ ولی جتن کوئی دلی دوست و اور اللہ تعالی خبیر ان خبر رکھنے والا ہے بھی اس چیز کی تان جو تم عمل کرتے ہو مَاکَانَ الْمُشْرِقِينَا نہیں ہے مشرقوں کے لیے اَن ایامر يَأْمُرُوا کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو شاہدین علیٰ انفسیہم بالکفری اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے اولائی کا وہ لوگ حبتت اعمالہم رائے گاہ ہو گئے حبت ہو گئے ضائع ہو گئے ان کے اعمال قطیناری اور آگ میں ہم خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے انما یعمرو مساجد اللہ یقیناً اللہ کی مسجدیں صرف اور صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں من جو آمنا بالله ایمان لایا اللہ پر والیوم الاخری اور آخرت والے دن پر واقام الصلاۃ اور نماز قائم کی واات الزکات اور زکات ادا کی ولم یخشا اور وہ نہیں ڈرا در اللہ اللہ کے علاوہ کسی سے فاص کا پس قریب ہے کہ یہ لوگ یقون و مین المحتین کے ہدایت پانے والوں میں سے ہوں اجاعت تم کیا تم نے بنا دیا ہے شکایت الحادی جی حاجیوں کو پانی پلانا وہ عمارت المسجد الحرامی اور مسجد حرام کو آباد کرنا کمن اس آدمی کی طرح آمنہ بلاہی جو ایمان لایا اللہ پر والیوم آخری اور آخرت والے دن پر وہ فی سبیر اللہ اور اس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں لا عند طبعل یہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے ہاں اللہ اللہ تعالی لایہ دل قوم ظالمین نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو اللہ دینا وہ لوگ آمن جو ایمان لائے وہ حاضر ہو انہوں نے ہجرتیں کی و جہادی اللہ اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں بھی اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ و انفسم اور اپنی جانوں کے ساتھ آزام و عند اللہ یہ زیادہ بڑے ہیں درجے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں ولا کا فاعزون اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں یو ربہم خوشخبری دیتا ہے بشارہ دیتا ہے ان کو ان کا رب برحمت منہو اپنی طرف سے رحمت سے باغات کی جنتوں کی لاہم ان کے لیے اس جنت میں جنتوں میں نعیم و مقیم ہمیشہ رہنے والی قائم رہنے والی نعمتیں ہوں گی خار دینا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ انتہو عجر عظیم اس کے پاس اجر ہے بہت بڑا یا ایوہ اللہ دین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتخلو آبائکم و اخوانکم نہ تم پکڑو اپنے آبا کو اور اپنے بھائیوں کو اولیاء دوست ان انستحب الكفرہ اگر وہ پسند کریں کفر کو علیل ایمانی ایمان پر فمیتا واللہم منکمر جو ان, میں ان سے دوستی لگائے گا تم میں سے فعلائکہ ہم الظالمون پس وہی لوگ ظالم ہیں کہہ دیجئے ان کا نہ اگر ہیں تمہارے آبا و اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور, اور تمہاری برادری اور اخترف تم کہ جس کو تم نے جمع کیا ہے کمایا ہے وہ تجارت اور تجارت کے تقشونا کا سادہ تم ڈرتے ہو جس کے نقصان سے وہ مساکین ترزونا اور وہ رہائش گاہیں ہ۔ جن کو تم پسند کرتے ہو زیادہ محبوب ہیں من اللہ علیکم تمہاری طرف من اللہ اللہ سے و رسول ہی اور اس کے رسول سے و جہاد فی سبیلی اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے فتربسو تو انتظار کرو حتی اللہ بھی امری ہی یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا حکم لے آئے اور اللہ واللہ تعالی لا فاسقین نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو لقد ناصارہ کم اللہ تحقیق مدد کی ہے تمہاری اللہ تعالی نے فی مواقینہ کا تین بہت زیادہ جگہوں دے یا حنین اور حنین کے دن اذ کثرتوں کم جب تم کو پسند آئی تمہاری کثرت فلم تغنی ان کم آ تو نہیں کفایت کیا تم کو کسی چیز نے وضاقت علیہ اور تنگ ہو گئی تم پر زمین بیمار رحبت باوجود فراخ ہونے کے پھر تم پھرے لوٹے پیٹ پھیرنے والے پھر انزل, انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے سکینہ تہو اپنی سکینہ کو على رسولی ہی اپنے رسول پر وعلی اور مؤمنوں پر وانزلہ انزل نازل کیا جنودا لسکروں کو لم جن کو تم نے نہیں دیکھا وعزب اللہ دینا کافر اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ودالک جزاء القافرین اور یہی کافروں کی جزا ہے ثم يتوب اللہ من بعد ذالک پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا اس کے بعد الا میہ شاؤ جس کی چاہے واللہ اور اللہ تعالی غفور رحیم خوب بخشنے والا بڑا مہربان ایو الینا امنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ان والمشریکون نجاسن بے شک شرک نجس ہیں فلا يقربوا المسجد الحرام پس وہ نہ جائیں قریب مسجد حرام کے بعد عامیما حاذا اپنے اس سال کے <سؤال> بعد وہ ان کی فتوم عیلا تم نظر تم ڈرتے اور اگر تم ڈرتے ہو تنگ دستی سے بدحالی سے اہلا تنگ تنگ بستی سے فسوف اللہ پس ان کریب اللہ تعالیٰ تم کو غنی کر دے گا مین ہی اپنے فضل سے انشا اگر اس نے چاہا ان اللہ یقینا اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے حکیم خوب حکمت والا ہے قاتل اللہ دینا قتال کرو ان لوگوں کے خلاف لا یؤمنون بہ جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر وہ بالیوم آخری اور نہ آخرت والے دن پر ولا ما حرم اللہ رسول اور نہ وہ حرام جانتے ہیں اس چیز کو جس کو حرام قرار دیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے ولا اللہ دینون دین الحقی اور نہیں وہ اختیار کرتے دین حق, حق اللہ ان لوگوں میں سے اوت الکتابہ جو دیے گئے ہیں کتاب حتہ یدن اپنے ہاتھ سے وہیل وہ ہوں وقالت اليہودو اور کہا یہودیوں نے عزیر ابن اللہ عزیر اللہ کا بیتا ہے وقالت النصارہ اور کہا عیسائیوں نے المسیح ابن اللہ مسیح عیسیٰ اللہ کا بیتا ہے ذالک قولہم بیفواہیم یہ ان کی باتیں ہیں ان کے موہوں کی یزاہ قول اللہ دین کافرو وہ پیر بھی کرتے ہیں ان لوگوں کے قول کی جنہوں نے کفر کیا من قبل اس سے پہلے قاتلہم الله اللہ تعالی ان کو حالات کرے اننا یعفقون وہ کہاں بہکائے جاتے ہیں اتخذوا احبار پکڑا انہوں نے اپنے یہودی و عالموں کو و رحبان ہم اور عیسائی عالموں کو ارباب اللہ اللہ کے علاوہ بل مسیح ابن مریم اور عیسا بن مریم کو بھی و ماں امیر اور نہیں وہ حکم دیے گئے تھے اللہ مگر بات کا تاکہ وہ عبادت کرے ایک ہی بات کی لا الحی ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں یریید وہ چاہتے ہیں او کہ وہ بجھا دے نور اللہی اللہ کے نور کو بھی اپنے موہوں سے وَيَعْبَ اللَّهُ اور انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ مگر نورا ہو کہ وہ پورا کرے اپنے نور کو اگرچہ ناپسند کریں کافر وہ ذات ارسلہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالخدا ہدایت کے ساتھ دین الحقی, اور دین الحقی اور دین حق کے ساتھ لی تاکہ اس کو غالب کرے الدین کلی ہر دین پر قَرِحَ اگرچہ ناپسند کرے مشرق یا ایمان لائے ہوسائی عالم, عالم عالم اور درویشہ البتہ وہ کھاتے ہیں اموالن ناسی لوگوں کا مال بالباطلی باطل طریقے کے ساتھ ویسدونا اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے والذین اور وہ لوگ یکنی زون الذهب جو خزانہ بناتے ہیں بنا کر رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو ولا ينفقونها اور وہ اس کو خرچ نہیں کرتے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فبشرهم پسل کو خوشخبری دے دیجئے بعذاب علیم دردناک عذاب کی یوم یحما عليها جس دن گرم کیا جائے گا اس پر فی ناری جہنما جہنم کی آگ میں فتقوا پھر جائے گا بیہا اس کے ساتھ جیباہ کے ماتھوں کو و جنوب اور ان کے پہلوؤں کو وہ اور ان کی پشتوں کو ہاگا ماں کنس تم یہ وہ ہے جو تم خزانہ بنا کے رکھتے تھے اپنے لیے فضو کو ما کن تم تک جو تم خزانہ بناتے تھے انتہ انہ آشار شاہ في کتاب اللہ یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں بارہ ہے فی، فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یوم خلق سماوات اس دن سے جس دن پیدا کیا اس نے آسمانوں اور زمین کو منها ان حرم، اس میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں اور قتال کرو تمام تر مشرقوں سے کما قاتل کافاطن جس طرح کے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں اور جان لو ان اللہ یقین اللہ تعالی معلوم پرہیز گاروں کے ساتھ ہے انمن من اُس زیادت الفلکفری بے شک مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا یہ صرف اور صرف اضافہ ہے کفر میں یوزل بھی ہل دینا گمراہ کیے جاتے ہیں اس کے ذریعے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یو آمن وہ اس کو حلال قرار دیتے ایک سال با یو حرم اور اس کو حرام قرار دیتے ایک سال لیتے ماحرم اللہ تاکہ وہ پوری کریں تعداد اس کی جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے محرم اللہ تو وہ حلال قرار دے دیتے اس کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے زینا لهم سوء زیمسم مزین کی گئی کی کی کی گئی ہے ان کے, کے ان کے لیے ان کے کی برائی و اللہ واللہ القوم تعالی نہیں ہدا دیتا کافر قوم کو یا آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو مال کیا ہے تمہیں اذا قیل لکم انفرو جب تم کو کہا جاتا ہے نکلو فی سب اللہ اللہ کے راستے میں اس کل تم تم چمٹ جاتے ہو زمین کی طرف اربی تم بالحیاتی دنیا کیا تم دنیاوی زندگی پر رادی ہو گئے ہو من ال آخرت کے بجائے فمامتا الحیات دنیا فی الخراتی نہیں ہے دنیاوی زندگی کا سامان یا فائدہ تبدیل کر دے گا ایک قوم تمہارے علاوہ ولا اور تم نہیں نقصان دو گے اس کو کچھ بھی اللہ اللہ تعالیٰ قدیر ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اللہ تنسر اگر تم نے اس کی مدد نہ کی فقد نصرہ ہوا تو یقینا اس کی اللہ نے مدد کی تھی اذ اخرج الذین کافروا جب اس کو نکالا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ثانیا ثنینی وہ دو میں سے دوسرا تھا اذ هما في الغار جب وہ دونوں غار میں تھے اذ يقول لصاحبه جب وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا لا تحزن تنا در ان الله معنا یقینا اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَقِينَتَهُ عَلَيْهِ تو اللہ طرح نے اپنا سکون نازل کیا سکینت نازل کی اس پر وَأَيَّدَهُ اور اس کی تائید کی اس کی مرد کی بھی جنود ایسے لشکروں کے ساتھ لم تروہا جس کو تم نے نہیں دیکھا وَجَعَلَىٰ کَلِمَةَ الَّذِينَ قَفَرُ السُفْلَى اور کر دیا کافروں کا کلمہ کافروں کی بات نیچی وَقَلِمَةُ اللَّهِ اور اللَّهِ کی بات ہی وہی بلند ہے و اللہ اللہ تعالیٰ عزیز بہت زیادہ غالب ہے حکیم بہت زیادہ حکمت والا ہے انفیرو خفافم و تقالن تم نکلو حلقے یا بوجل و جاہدو اور جہاد کرو بی اموالکم و انفسیکم اپنی اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ ہی اللہ کے راستے میں غالکم خیرون لکم یہ تمہارے لئے بہتر ہے ان تم تعلمون اگر تم جانتے ہو لو کانا آرادن قریبن اگر ہوتا سامان قریب کا و سفرن قاسدن اور سفر درمیانہ لارو کا تو وہ ضرور تیرے پیچھے چلتے اگر ہم طاقت رکھیں ہم نے تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے وہ ہلاک کرتے ہیں اپنی جانوں کو واللہ و اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے انہیں ہم لقاظ بون شک وہ جھوٹے ہیں. اللہ اللہ, اللہ دینہ حتیٰ کہ صاف ہو جاتے. آپ کے لیے وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو لا نہیں اجازت طلب کرتے. آپ سے <coughs> وہ لوگ یؤمنون باللہ والیوم الآخری جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت وارے دن پر ان یجاہدو بی اموالہم وانفسہم کہ وہ چہاد کرے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ واللہ واللہ تعالی علیم بالمتقین خوب جاننے والا ہے پرہیزگار لوگوں کو انما یستعذنو کاللذینہ یقیناً آپ سے اجازت صرف وہ لوگ طلب کرتے ہیں اپنے شک میں حیران پھرتے ہیں متردد ہیں ولو اراد اگر وہ ارادہ رکھتے نکلنے کا لا تو اس کے لیے کچھ تیاری کرتے کچھ نہ کچھ ولیکن لیکن کرہ اللہو اللہ تعالی نے ناپسند کیا ان ان کا رکنا ان کا اٹھنا فصد تو ان کو روک دیا و قیل اور کہا گیا کہ بیٹھے رہو مع القاعدین بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ولو لو خرجو فیکم اگر وہ نکلتے تمہارے ساتھ ما زابوکم نہ تم کو زیادہ کرتے اللہ خبالا مگر رسوائی میں والا اوذو والا اوذو خلالکم اور تمہارے درمیان ضرور گھوڑے دوڑاتے جب ہو نہ کمل فتنا اس حال میں کہ تم میں فتنا تلاش کرتے و فیقالا ہوں اور تم میں سے کچھ لوگ ان کی باتیں بہت زیادہ سننے والے ہیں اللہ اللہ تعالی علیم علیم بھی خوب جاننے والا ہے ظالموں کو لاکاد فتنا تا تحقیق انہوں نے تلاش کیا فتنہ یا ڈالنا چاہا انہوں نے فتنہ من قبل اس سے پہلے وہ کلب القل اور انہوں نے کئی معاملات الٹ پلٹ کیے آپ کے لئے حتی جہا الحق حتی کہ حق آ گیا وظہر امر اللہ اور اللہ کا معاملہ غالب ہو گیا وہم وہ کارہون حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے یقولو اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ائذن لی مجھ کو اجازت دیجئے ولا تفتنی اور مجھے فتنے میں نہ ڈال اللہ خبردار فی الفتنہ تی ساکاتو وہ فتنے میں پڑے ہوئے ہیں وہ ان جہنم اور پہنچے شک کو جہنم کوئی اچھائی تو ہم تو ان کو لگتی ہے مصیبت ہم نے اپنا معاملہ پکڑ لیا تھا اس سے پہلے اپنا بچاؤ پہلے ہی کر لیا تھا وہ طلب اور وہ لوٹتے ہیں وہ فرحون اس حال میں کہ وہ بہت کچھ ہوتے ہیں پھر کہہ دیجئے نہیں نہ ہم کو پہنچے گا کوئی نقصان الا ما كتب الله لنا مگر جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے وعلی الله فلی توکل المؤمنون اور اللہ پر ہی ضرور لازم ہے کہ مومن توکل کریں تو کہہ دیجئے التربا سونا بنا نہیں تم انتظار کرتے ہمارے بارے میں اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ تم کو عذاب اپنی طرف سے او بھی اے دینا یا ہمارے ہاتھوں کے ساتھ پتہ رباس تم انتظار کرو ان ماکم و تربس بے شک ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں کل کہ تم خرچ کرو تو ان خوشی کے ساتھ اوکرہن یا نہ خوشی سے لو تو تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان تم قومن فاصقیم بے شک تم قوم ہو نافرمان فرمان کما مانا احمر کس چیز نے ان کو منع کیا ہے ام تقبلہ اور نہیں کسی چیز نے منع کیا ان کو ان تقبلا منهم نفقاتهم کہ ان سے ان کے نفقات ان کی خرچ کیا ہوا مال قبول کیا جائے اللہ مگر اس بات نہیں کہ انهم كفروا بالله کہ بیشک انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ بھی رسولی اور اس کے رسول کے ساتھ ولایتون الصلاۃ الا وهم قصال یعنی اور نہیں ہواتے نماز پڑھنے کے لیے مگر سستی کے ساتھ ولا ينفقون اور نہیں وہ خرچ کرتے الا وهم قارهون مگر ناخوشی سے فلا تعجبوا ابووالہم بس نا تعجب میں ڈالیں آپ کو ان کے اموال والا اولاد اور نہ ان کی اولادیں انما یورید اللہ ہوں یقین اللہ تو صرف ارادہ رکھتا ہے لیکن اب دباؤ دنیا فی الحیات دنیا تاکہ ان کو عذاب دے دنیاوی زندگی میں پر تضحتا اور ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ وہم ہم کافروں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں وہ یحلفون بالله اور وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں انهم لبنکم کہ بیشک وہ تم میں سے ہیں وما هم منکم حالا کہ وہ تم میں سے نہیں ہیں ولکنهم قوم یفرقون لیکن وہ قوم ہے ڈرنے والی لو یجدونا اگر وہ پائیں ملجئا پناہ او اور مغارات یا غار اور مدخلا یا سرنگ لو تو وہ اس کی طرف لوٹیں گے وہم اور وہ بھیڑ کرنے والے ہوں گے امین و مرمے سے من کچھ ایسے ہیں یہ المیزوں کا جو الزام دیتے ہیں آپ کو پھر صداقاتی صدقات کے بارے میں منہا اگر وہ دیے جائیں اس میں سے راضو تو وہ راضی ہوتے ہیں وہ علم یہ تو اور اگر وہ نہ دیے جائیں اس سے اضا ہوں تو وہ اچانک ناراض ہوتے ہیں پلو اللہ اور اگر وہ راضی ہو جائیں اس چیز پر ماں آتا اللہ جو ان رسول دی ہے اللہ اور اس کے رسول نے وقالو اور کہیں اللہ کافی ہے ہم کو اللہ تعالیٰ اللہ بن فضل ہی ان قریب اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا اپنے فضل سے وہ رسول اور اس کا رسول انا اللہ بے شک ہم اللہ کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں